پانچویں خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں مارتے زبان سے ایک دفعہ نکل گیا نکل گیا چاہے اس پر کیئر کرو یا نہ کرو زبان سے نکل گیا کیئر کرو یا نہ کرو بس بات ختم ہو گئی لائسا لپٹ کر نہیں مارتے ارے آپ نے دیا نہیں اے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لیے دیا نہیں آپ نے پکا دے رہا اس کو پکا دے رہا تو لائس اللہ سے لپٹ کر نہیں مارتے ان کی پانچویں خصوصیت ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں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 ماس ماس گوشت گوشت ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گیا تو مولانا نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری کیا جو ترکی بتر کی جواب ہے کیا پا رہا جب کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے بیوی بھی عورت ہوتی ہے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے پتا ہے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے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 تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال لیتا ہے لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا اور بڑے غصے میں ارستوں نے کہا تھا بہت بڑا فلسفی بھی گزرا اس نے کہا منی ڈز ناٹ بریڈ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا منی ڈز ناٹ بریڈ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 اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تبارا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی اندر سے مار پڑتی ہے آدمی کی عکل درست ہو جاتی ہے صرف ڈنڈا چلتا ہے پتہ نہیں کیا چلتا دکھائی نہیں دیتا خطرناک قسم کی لڑائی ہے یہ دکھتی نہیں ہے تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاڈی دکھتی ہے نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے خطرناک قسم کی لڑائی اللہ تبار اختارا اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا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 اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے آئے دین اتاری یا آمنو اذا بدین یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو اس کے تین شرائط بیان کیے جا رہے ہیں ایک تو مدت کی تعین کتنے دن میں دے گا بھائی یہ ایک ہزار روپیہ لے رہو, کتنے دن میں دو گے مدت کی تعین کرو دو مہینے میں ٹھیک ہے لکھ لیا گیا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 کو اچھا کر دیتے تھے بولے ہاں اچھا کر دیتے یہ تو قرآن میں اندھے کو بینا کر دیتے تھے بولے ہا. مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے اصلی چڑیا بن جاتی تھی بولے ہاں ایسا بولی تو خدا ہوئے نا یہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل دی پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے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 مردوں کو زندہ کر دینے سے انہوں نے عیسیٰ کے خدا ہونے پر استف کیا اور گہوارے میں بولنے اور دن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابنیت پر استف کیا سن آف گاڈ ہونے پر استف کیا اور تیسرے کہا کہ آپ کے قرآن میں جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس میں جمع کے سیر اللہ استعمال کرتا ہے فالنا ہم نے کیا ان ہم نے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 آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا ہے نا है? تو خدا کا بیٹا خدا ایسا اچھا یہ بتاؤ خدا کو دکھاؤ گے, انجیل میں دکھاؤ گے? قرآن میں تو اللہ کا مسل کوئی نہیں تو بولے اگر عیسا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو یہ اللہ کی طرح ہو گئے اور اللہ کا مسل کوئی ہے ہی نہیں لہٰذا عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے کیا دلیل ہے چا کیا بات ہے؟ دلیل دے دیتا ہے سامنے والا خاموش آگے اس کے پاس کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی اور یہ جو نہنو یہ جمع کا سیگا جو استعمال کیا وی ہم نے آ نہیں کہا ہم نے تو یہ جو جمع کا سیگا ہے در حقیقت ان کا تعلق آیات متشابہت سے ہے شروع ہی میں سورہ عالم رانی کہا گیا کہ <تصفيق> قرآن <تصفيق> میں دو طریقے <تصفيق> کی ہیں سے سنو ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشاب آیات محکمات کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی مراد متکلم واضح ہوتا ہے متکلم نے کیا کہا ہے بولنے والے نے کیا کہا بالکل واضح ہوتا ہے مراد متکلم واضح ہوتا ہے لیکن متشاب میں مراد متکلم واضح نہیں ہوتا مراد متکلم کی وضاحت کے لیے محکمات کی طرف پلٹو اب محکمات کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں جناتوں کا مطلب بالکل واضح ہے اگر ہم یہ کہ فالنا ہم نے کیا یعنی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی شریک ہیں تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تو بندے ہی ہے ایک جگہ فرمایا ماکان تقیرہ اللہ کے لیے تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا دیکھو آیات محکمات کی طرف جب اس متشابہ کو پھیرا گیا تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسائی سلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے بیٹے نہیں, ہیں اللہ, کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے انہو اللہ, اللہ کے بندے ہی ہیں ان لا کر کے نفی لا کر کے اللہ کے کیا گیا جو حصر کی دلیل ہے بندے تو آیات متشاب کو گیا تو پتا ہی چلا جیسے ایک جگہ فرمایا گیا نس ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے سوال ہے سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو, اللہ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا ہوں اللہ انہیں بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے کیا اب متشابہ ہے اب اس کو آیات محکمات کی طرف پھیری جب ہم جاتے ہیں سورہ مریم میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت اما کا نبو کا نسی النے والا نہیں ہے یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت محکمہ نے بتا دیا کہ وہاں فن سیاحم کا معنی الگ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا وہاں بھولنے کا مطلب نہیں ہے گویا آیت متشابہات کی وضاحت کے لیے ہم کو آیت محکمہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا وہاں مطلب وضع ہوگا دلائل دے دیے گئے لیکن مانے نہیں وہ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 جو منصف ہے وہی گواہ ہے لہذا خلوت کے اندر گناہ کرنے سے اور بھی اپنے آپ کو بچا تو کس بات پر اللہ نے شہادت دی ہے اپنی شہید اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر سب سے گواہی پھیلی اللہ کی گواہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس پر گواہ کون اللہ پرماتا سب سے پہلا گواہ میں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 یا دو آدمیوں میں تعلقات کی چار بنیادیں پہلی بنیاد کا نام ہے موالات دوسری بنیاد کا نام ہے مواسات تیسری بنیاد کا نام ہے مدارات رات چوتھی بنیاد کا نام ہے معاملات یاد رکھو موالات مانے دلی تعلق یہ صرف مومن کو مومن سے ہونا چاہیے اور مواسات یہ کافروں سے بھی جائز ہے غیر مسلموں سے بھی جائز ہے مواسات کا مطلب اگر کوئی غیر مسلم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 اس مصیبت سے ان کو بچانے کی نکالنے کی کوشش کرو یہ ہے مواسات تو موالات مومن مومن کے لیے مواسات غیروں کے لیے بھی مدارات ظاہری اخلاقی مظاہرہ ظاہری دوستانہ برتاؤ یہ غیر مسلموں سے بھی ہے آپ کر سکتے ہیں ہر اجنی دوستانہ برتاؤ سے رکھ سکتے ہیں تیسری چیز ہے معاملات آپ کسی غیر مسلم کے یہاں کام کر سکتے ہیں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 بتایا گیا کہ ماؤں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے तई کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ میری آرزو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علم اس کو سکھاؤں گا اچھے اخلاق اچھی تربیت اس کو کروں گی بچہ پیدا ہوا لڑکی تھی بڑی حسرت سے کہنے لگی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 نبی نبیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیویاں حضرت خدیجت القبرا حضرت عائشہ چار عورتیں کامل کاملان گزری ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی کتاب دی گئی انجیل تورات کو دی گئی تھی حضرت موسا کو لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر کتاب کی شکل میں دی گئی تو اور آپ کا حضرت ایسا علیہ السلام کو اور انجیل تو دی ہی گئی تھی بنی اسرائیل کہہ کر کے فرمایا گیا کہ حضرت ایسا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی وہ رسول علی بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی رابطہ لانے کے لیے آئے تھے وہ رسول علی بنی اسرائیل لہذا یہ جو لوگ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 کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شبہ نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہے ان نما سلائی اللہ کمد علی آدم اچھا ایک نقطۂ یہاں مجھے اور معلوم ہوا بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے اچھا یہ بتاؤ حضرت علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہاں آسمان پر نا ہاں آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے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 رضی اللہ و تعالیٰ قال ورح ابو بہتی میں بھی ہے ابو اعلیٰ میں بھی ہے اور عبدالرضاق مصنف کے اندر بھی لائے حضرت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو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 بڑی پیاری بات کہی جا رہی اور بڑا کریمہ سے میں نکال رہا ہوں ہم تمام کو چیونٹی کی شکل میں اللہ آدم کی بابا سے اور ہم سے پوچھا وہی تمام جن کو دنیا میں بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ہی مان گے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 تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے واخر داواند الحمدللہ رب العلم